أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا ففصل كهو ينابيع ففصل كهو ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيي جو فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاول الباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالک اللہ یہ دیبی مئی و اللہ دہ فما لہ منہاد مقصد سور زمر کا اثبات توحید بل ادل تلعقلیہ اور سات مشرقین کے شبہات کی تردید ہے بالخصوص مشرقین کا مشہور شبہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دربار میں قریب کر سکیں اور ہمیں اللہ کا قرب دلا سکیں تو قرآن مجید اس صورت میں بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے اور یہ لفظ مخلص اللہ الدین بار بار اس صورت میں دوہرایا گیا ہے صورت میں اس دعوا توحید کا یہ تکرار ذکر کیا گیا ہے وجہ یہ کہ مشرقین کے ان شبہات کی تردید ہے صورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول یہ آیت نمبر بیس تک باب اول میں ترغیب لقرآن دی گئی زجر مشرقین کو مشرقین کے مشہور شبے کی تردید کی گئی دلائل اقلیہ اور مشرق انسان کا حال ذکر کیا گیا اور ساتھ میں اس منقاد انسان اس کی صفات ذکر کی گئی یہ اب یہاں سے دوسرا باب ہے دوسرے باب میں یہاں پر بھی یہ قرآن مجید کی ترغیب ہے اور بعض دلائل ذکر کیے جاتے ہیں آخری منقاد اور غیر منقاد کا یہ تقابل یہ ذکر کیا جاتا ہے اور بشارت دی جاتی ہے منقادین کو اور تخویف یہ غیر منقادین اور غیر تابے داروں کو یہ پہلے دلیل عقلی آیت نمبر اکیس میں دلیل عقلی ذکر کی جاتی ہے یہ اور اس میں یہ کئی چیزیں ہیں کہ ایک تو اس میں تزید محنت دنیا ذکر کی گئی ہے دنیا کی بے رغبتی کیونکہ گزشتہ آیات میں آخرت کی ترغیب دی گئی تو اب اس آیت میں یہ دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے تو دنیا کی بے رغبتی یہ بیان کی جاتی ہے کہ دنیا اور قرآن اکثر دنیا کی بے رغبتی کے لیے فصل کی مثال ذکر کرتا ہے بارش برستی ہے اس کے ذریعے فصل اگتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے زرد ہو جاتی ہے اور پھر چورا چورا اور ٹکڑے ٹکڑے وہ کر دی جاتی ہے یہی دنیا کا حال ہے تو دنیا کی بے رغبتی یہ بیان کی گئی ہے اسی طرح اس میں یہ قرآن مجید نباتات کے اگنے میں یہ اس بات آخرت بھی کرتا ہے جیسے بارش برسنے سے زمین سے فصلیں اگتی ہیں تو گزشتہ آیات میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا بشارت دی گئی اور ساتھ میں تخویف بھی تو اب سائت میں اس بات آخرت کے لیے بھی یہ دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اسی طرح مردے یہ بھی زمین سے نکالے جائیں گے تو کئی فوائد ہیں اور دلیل عقلی بھی ہے اس بات توحید پر علم جی تر ان اللہ انسما ما ان آیا ت نے دیکھا کہ کیسے برساتا ہے اللہ اوپر سے بارش فصل کہنابی آ فل اردی یہ تو چلاتا ہے اس پانی کو ماں ان یہ تو چلاتا ہے اس پانی کو ینا آ چشموں میں فل اردی زمین میں زمین بارش کے پانی کو وہ اس کے اندر جو اس کی رگیں ہیں تو ان رگوں میں زمین میں وہ چلا جاتا ہے اور زمین میں وہ سٹور ہو جاتا ہے فصل کہو ینابیا فل ارد یہ جمع ہے کی اور یمبور چشمے کو کہتے ہیں جس سے پانی وہ نکلتا ہے فصل کہنا بھی فلدی تو چلاتا ہے اللہ اس پانی کو چشموں میں فل اور زرآن اور پھر نکالتے ہیں اللہ اس کے ذریعے اس پانی کے ذریعے زرآن فصل مختلف کہ اس حال میں کہ طرح طرح کی ہے یہ الوانو اس کے رنگ اس کی قسمیں یہ طرح طرح کی اور طرح طرح کے رنگوں کی فصلے یہ اس سے نکلتی ہیں بعض میں پھل وہ ایک جیسے ہوتے ہیں بعض میں پھل دوسرے رنگ کے ہوتے ہیں مختلف الوانو ہو اسی طرح کہ ایک ہی زمین میں آپ مر چگائیں تو مرچ کی اس کا ذائقہ وہ مختلف ہے پھر اسی زمین پر آپ گنا اگائیں تو اس کا ذائقہ وہ مختلف ہے حالانکہ پانی ایک طرح کا دیا گیا ہوتا ہے زمین ایک ہے لیکن یہ مختلف اور رنگا رنگ فصلیں یہ اس سے اگتی ہیں مختلف الوانو ہو اور اس میں رد ہے دہریوں پر دہری کہتے ہیں یہ سب کچھ یہ نظام یہ کائنات یہ خود چل رہا ہے تو اگر یہ خود چل رہا ہے تو چاہیے یہ کہ پھر تو ہر طرح کا کام ایک جیسے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مختلف ذائقے کیوں ہیں یہ مختلف رنگ کیوں ہیں یہ اس لیے ہیں اگرچہ پانی ایک دیا جاتا ہے سورج کی روشنی ایک ہے لیکن جس ذات کی قدرت اس میں کارفرما ہے تو یہ اس ذات کی قدرت کی وجہ سے یہ اس میں رنگینیاں ہیں اور اس میں یہ قسم ہا قسم پھل پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے طرح طرح کی فصلیں یہ اگتی ہیں مختلف الوانو ہو کہ اس حال میں کہ مختلف مختلف ہیں اور طرح طرح کی ہیں اس کے رنگ اس کی قسمیں ثم یہی جو اور پھر یہ فصل پک جاتی ہے سوکھ جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے ثم یہی جو ہاجہ یہی جو ہائجن مانا یہ کہ کھیتی کا پک جانا خشک ہو جانا ثم یہی جو اور پھر خشک ہو جاتی ہے یہ فصل فتراہو ہو یعنی وہ آخری حالت میں فتراہو ہو تو تو دیکھتا ہے اسے زرد پہلے ہرے برے کھیت وہ جس طرح آج کل گندم یہ اگر آپ اسے دیکھیں تو بعض جگہوں پہ وہی وہ سبز رنگ کی اور بعض جگہوں میں وہ گندم وہ پک چکی ہے وہ زرد ہو چکی ہے فتراہو ہو پس تو دیکھتا ہے اسے زرد سمجھ آلو ہوتا اور پھر کرتا ہے اللہ اسے ہوتا چورا چورا ہوتا ریزہ ریزہ کہ اسے ریزہ ریزہ وہ کر دیا جاتا ہے تو جو اس کے دانے ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور جو بھوسا ہوتا ہے تو وہ جانوروں کی خوراک وہ بن جاتا ہے یہی دنیا کی حالت ہے کہ انسان آتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ ایک نطفہ پھر مختلف مراحل سے گزر کر دنیا میں وہ آتا ہے جس طرح وہ ایک نن پودا وہ زمین سے نکلتا ہے پھر وہی نن پودا اس کی نشو نما ہوتی ہے اسے پانی دیا جاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس ہریالی کے بعد اور رنگینی کے بعد جوانی کے بعد پھر رفتہ رفتہ بڑھاپا آ جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے تو دنیا کی بے رغبتی قرآن اسی طرح کے دلائل سے دیتا ہے یا اسی طرح اس میں آخرت کی دلیل ہے کہ تمام انسان یہ زمین میں یہ چلے جائیں گے اور پھر جب سور پھنکا جائے گا تو یہ سارے زمین سے نکل آئیں گے اور پھر ہر انسان کا فیصلہ ہوگا تو کوئی ایک جانب چلا جائے گا تو کوئی دوسری جانب یہ نفی دا لکرا لباب بے شک اس دلیل میں نصیحت ہے لل الباب قلمندوں کے لیے کہ اس صورت میں بار بار اول الباب کی یہ صفات یہ ذکر کی گئی ہیں اور یہ ہم نے ربط میں بھی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ صورت میں آیت نمبر انتیس میں قرآن کی ترغیب دی گئی تھی کہ یہ کتاب خیر اور برکت والی کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے لیا دب برو آیاتی ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں غور اور فکر کریں ولیت کر اول الباب اور عقل والے نصیحت حاصل کریں تو اس صورت میں اول الباب کی صفات ذکر کی گئی ہیں پہلے وہ ذکر کی گئی کہ اول الباب کون ہیں جیسے آیت نمبر سترہ میں یہ وہ لوگ ہیں سولہ سے یہ صفات ان کی شروع کی گئیں کہ یہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں وہ ناب اللہ توحید کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی صفت یہ ہے کہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن صرف سننے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے کہ اس کے عوامر پر اس کی اچھی باتیں جو ہیں یعنی اس کے عوامر اس کی تابیداری کرتے ہیں اور اس کے نواحی سے اجتناب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور یہی اقل مند ہیں یہاں پہ اقل مندوں کی یہ نشانی ذکر کی گئی کہ یہ قرآن کے دلائل سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اس پر اندھے بہرے نہیں گزرتے کہ دلیل بیان کی گئی اور اندھے بہرے بنے بلکہ اس میں نصیحت ہے اقل مندوں کے لیے افمن شرح اللہ حسد رحول اسلام یہ اب اس آیت میں جس طرح گزشتہ آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کہ اللہ ظاہر دنیا میں بارش برساتے ہیں اور پھر اس کا پانی وہ زمین میں اتر جاتا ہے اور وہ چشموں کی شکل میں وہ نکلتا ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے کہ اسی طرح اللہ نے لوگوں کی جو روح کی تربیت ہے تو روحانی تربیت کے لیے بھی اللہ نے کہ اوپر سے ہدایت کا کلام نازل کیا ہے یہ گزشتہ کے ساتھ ربت ہے جس طرح اللہ دنیا میں انسان کا یہ بدن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس طرح انسان کے ظاہری بدن کی تربیت کے لیے یہ اللہ اوپر سے پانی برساتا ہے اس کے ذریعے زمین سے رزق اگاتا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں تو انسان کے بدن میں جو دوسری چیز ہے کہ جو روح ہے تو روحانی تربیت کے لیے اللہ نے اوپر سے اپنا کلام اور قرآن نازل کیا ہے اور اس کا محل دل ہے جو دلوں میں اترتا ہے ویسے تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لیکن یہ جی انسان یہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں جس طرح زمینوں میں بعض زمینیں وہ ہیں کہ جو اس پانی کو جذب تو کر لیتی ہیں لیکن اس زمین سے یہ جی کوئی کارآمد چیز وہ برآمد نہیں ہوتی کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا بعض زمینیں وہ ہیں کہ جو سبزہ اگاتی ہیں اور وہ لوگوں کے کام آتی ہیں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے قرآن نازل کیا بعض وہ ہیں کہ جو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور اللہ ان کے سینے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پر گامزن ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جن کے دل وہ سخت ہوتے ہیں اللہ کی کتاب سے یہ گمراہ ہیں تو یہاں پہ قرآن روح کے حوالے سے بھی لوگوں کے یہ دو لوگوں کی یہ دو قسمیں یہ بیان کرتا ہے پہلی آیت میں اسلام کے لیے سینہ کھولنا تو سینہ کھولنا اس کے لیے اللہ نے دنیا میں کیا سبب بھیجا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ہے وہ عمدہ باتیں وہ عمدہ کلام بہترین باتیں اللہ نے نازل کی ہیں اور پھر اس میں ایسی صفات رکھی ہیں کتابا متشا کہ اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یعنی ایک بات ہے کہ ایک بات ہے ایک مضمون ہے لیکن قرآن نے مختلف انداز سے وہ بیان کیا ہے اور مسانیاں بار بار دوہرایا ہے وجہ کیا ہے متشابہن ممکن ہے کوئی مضمون وہ ایک جگہ سمجھ میں نہ آئے تو جب انسان پورے قرآن کو پڑھتا ہے تو اسی جیسا مضمون وہ دوسری جگہ بھی آئے گا تو شاید دوسری جگہ پہ انسان سمجھ جائے اور بات واضح ہو جائے مسانیا اور انہی مضامین کو بار بار دہرایا دو گیا ہے مقرر کیا گیا ہے مطلب یہ کہ ایک مرتبہ مطالعہ کرنے پہ سینہ نہیں کھلتا اور قرآن سایت میں قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مطالعہ کرنے پہ اکتفا نہ کیا جائے ایک مرتبہ پہ سینا نہیں کھلتا بلکہ اس کا بار بار مطالعہ کیا جائے تو تب جا کر دماغ کے جو دریچے ہیں تو وہ کھلتے ہیں اور یہ عام طور بھی کسی مضمون کو جب بار بار پڑھا جائے تو پھر بات خوب سمجھ میں آتی ہے اور یہ تجربے سے بھی واضح ہے یہ افمن شرح اللہ حسد رحو تو آیا وہ شخص کہ کھولا ہے اللہ نے اس کا سینہ ل اسلامی اسلام کے لیے اور اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا کہ جس کا سینہ اللہ قرآن اور سنت کے لیے کھول دیتا ہے تم اس کے سامنے قرآن کے دلائل بیان کرو تو وہ کشادہ سینے کے ساتھ کشادہ دل کے ساتھ اسے قبول کر لیتا ہے حالانکہ قرآن سے پہلے کہ اس کا جو عقیدہ تھا وہ سراسر شرک کا عقیدہ تھا لیکن اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا تو اب اس نے یکسر شرک کے عقیدے سے انکار کر دیا اسے چھوڑ دیا قرآن سے پہلے اس کا عمل وہ بدعات سے برا ہوا تھا تو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اب اسے سنت طریقہ معلوم ہوا تو اس نے بدعات کے راستے کو رسومات کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اب یہ ضد اور اعناد نہیں کرتا فہو آلانور ربی بس یہ ہے آلانور روشنی کے راستے پر مرب بھی اپنے رب کی جانب سے عیسائیت کی وضاحت سورہ انعام کی آیت سے کرتے ہیں تو اس سے بات اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گی یہاں پہ یہ تقابل قرآن کر رہا ہے کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے مطلب یہ کہ اللہ اسے توفیق دیتا ہے تو یہ فہو اللہ نور مربے تو یہ روشنی کے راستے پر ہے اپنے رب کی جانب سے یعنی پھر وہ اندھیرے میں بٹکتا نہیں ہے وجہ یہ کہ اس کے پاس ہر چیز پر دلیل ہوتی ہے اور وہ اعلیٰ وجہ البصیرت یہ عقیدے میں بھی دلیل پر ہے عمل میں بھی دلیل پر ہے اور وہ کسی اندھیرے راستے پر وہ جا رہا نہیں تو آگے اس کا جو مقابل ہے اور متضاد ہے وہ قرآن نے ذکر نہیں کیا یہ افامن شرح اللہ فہو اللہ نور مربی یہ کمن قسا کلب تو آیا یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کا دل سخت ہے اور وہ اندھیروں پر گامزن ہے اندھیرے کے راستے پر وہ روا دوا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں تو اب آگے یہ قرآن نے ایک کا انجام ذکر کیا ہے فوائل القاصیتی قلوب ہو من ذکر اللہ بس ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے من ذکر اللہ اللہ کی کتاب سے ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے تو ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے اللہ کی کتاب سے کہ جن کے دل اللہ کی کتاب سے سخت ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی کی کتاب پر ہیں ان کے لیے کامیابی ہے کیونکہ یہ اسی تقابل سے پتہ چلتا ہے اولائک فی ضلال مبین یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں اور وہ جو قرآن والے ہیں جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں سورہ انعم آیت نمبر 122 پہلے دیکھ لے اور پھر آیت نمبر 125 سورہ پچیس پارہ انام نمبر 8 اور آیت نمبر 122 اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 125 سورہ پچیس انعام آیت نمبر ایک بائیس اور آیت نمبر ایک سو پچیس یہ اومن کا نہ مئی یہ نہ ہو یہ آیا وہ شخص کہ وہ تھا مردہ یہاں پہ میت سے مراد میتن سے مراد روحانی طور پر مردہ یعنی قرآن سے پہلے کی جو حالت ہے جہالت کی جو حالت ہے شرک کا عقیدہ ہے یہ اومن کا نہ وہ شخص جو تھا مردہ عقیدہ شرک کا تھا یہ قرآن سے پہلے جہالت تھی فاح ہو تو ہم اسے زندہ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ یہ اللہ اسے قرآن کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے اسے توحید کی دولت وہ دے دیتا ہے وہ جال نا اور ہم ٹہراتے ہیں اس کے لیے اور ہم بناتے ہیں اس کے لیے نورن روشنی روشنی یعنی ہم اسے قرآن کی توفیق دیتے ہیں یمشی بھی فننا سے اور وہ چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ فنناسی لوگوں میں یہ قرآن کی روشنی وہ لے لیتا ہے اور پھر وہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی جاتا ہے چلتا رہے یمشی بھی فنناس اور وہ چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ فننا سے لوگوں میں دلیل کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی گزارتا ہے کمم ام مسلوح فض ظلمات لئی سب ہا تو آیا یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کی صفت فض ظلمات اندھیروں میں ہے کہ جس کی صفت کہ وہ اندھیروں میں ہے لئی سب خار اور ایسے ایسے اندھیرے کے نہیں ہے نکلنے والا اس سے تو آئے یہ دونوں برابر ہیں رگز نہیں کدالفری نا مکان یہ ابائت نمبر ایک سو پچیس دیکھ لیں دلیہ دیا بس وہ شخص کے ارادہ کرے اللہ ائہ دیا ہوں کہ توفیق دے اسے یش رح سد اسلام تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو ل اسلامی اسلام کے لیے جس شخص پر اللہ اسے اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اللہ میوری فی الدین جس پر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو اسے دین کی سمجھ بوج عطا کر دیتا ہے دین کی سمجھ بوج اور دین کی یہ فقاہت دینا یہی اسلام کے لیے سینہ کھول دینا ہے فمئی يُرِدِ اللَّهُ دوں پر جس کسی پر اللہ ارادہ کرے این دیہ کہ اسے توفیق دے تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے اور قرطبی کہتے ہیں اسلام و مل اسلاموں یہ علقرآن و <وَالسُنَّة> اور اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا مئی ید اور جس کسی پر اللہ ارادہ کرے کہ اسے گمراہی میں چھوڑ دے یج الد رہو دیقن تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو دئی تنگ ہر نہایت تنگ یہ قرآن کے دلائل کو سنتے ہوئے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے یہ دلائل اس پر برے لگتے ہیں اور یہ باتیں اس پر اچھی نہیں لگتی قرآن کے لیے یہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا یہ اس پر گراں ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ کھولا نہیں ہوتا کن نما یاد سما <السَّمَان> گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے فسما یا آسمان کی طرف اور اس کی سانس وہ رک رہی ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھنے میں رفتہ رفتہ انسان کی وہ سانس وہ رک جاتی ہے اور یہ آسمان کی طرف چڑھنا یہ اس کے لیے ایک ناممکن اور ایک مشکل کام ہے۔ كذلك یجعل الله الرس علی الذین لا یؤمنون اب اسلام کی طرف یہ اللہ کسی کے لیے سینہ کھولے تو کون سا راستہ اپنائے و ھذا صراط ربک مستقیما اور یہ, یہ قرآن یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے قد فصلنا الایات لقوم یذکرون یہاں پہ بھی قران نے اسی انداز میں یہ بات کی ہے یہ افمن شرح اللہ صد تو آیا وہ شخص کہ کھولا ہو اللہ نے اس کے لیے کھولا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے فہو اللہ نور ربی تو پس وہ روشنی کے راستے پر ہے مربی اپنے رب کی جانب سے اور قرآن کو جگہ جگہ نور یہ کہا جاتا ہے فوائل بس ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے من ذکر اللہ اللہ کی کتاب سے اولائک فی کفی مبین یہ لوگ یہ سری گمراہی میں ہیں ذرا یہ قصبت قلب والوں کی ذرا باز اور نشانیاں یہ دیکھ لیں سور حج سور حج آیت نمبر 52 ففٹی ذرا دیکھ لیں یہ پارہ نمبر سترہ سورہ حج آیت نمبر باون سورہ حج پارہ نمبر سترہ آیت نمبر باون وماں ارسلام من قبل کمر رسول ان ولا نبی یہ اور ہم نے نہیں بھیجا یہ اور یہ آیات یہ آیت نمبر باون 50 اور چون یہ سورہ عالمران کی آیت نمبر سات کی بڑی اچھی تشریح ہے سورہ عالمران آیت نمبر سات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی بعض آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں تو یہ آیت یہ ان اس آیت کی اچھی وضاحت کرتی ہے وہ مارسل مِن قَبْلِكَ مِن میر رسول ان اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے میرے رسول ان نہ کوئی رسول اور نہ نبی اور رسول اور نبی کی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں ویسے تو اس میں درجن بر اقوال ہیں اور لما کے کہ رسول اور نبی کے درمیان کیا فرق ہے لیکن ہم جس معنی کو اور جس فرق کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول وہ نبی ہے نبی تب ہوتا ہے کہ جب اس پر وہی وہ نہیں آئی ہوتی تب بھی رسالت اور ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے بھی وہ نبی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی عصمت کے قائل ہیں اور رسول وہ تب بنتا ہے رسول پیغمبر کو کہتے ہیں پیغمبر یعنی جس کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اب بیان کرو تو رسالت کی ذمہ داری تب دی جاتی ہے جب وہی آتی ہے وہ من قبل کمر رسول ولا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اللہ ادا تمنا مگر جب وہ پیغمبر وہ بیان کرتا تھا کہ اللہ کی کتاب کا الق شیتانفی امنیتی ہی تو ڈالتا تھا شیطان وسوسے فی امنی یہ جی اس کے بیان کے دوران میں شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے سے اس کے بیان کے دوران میں ڈالتا تھا یہ دیکھو یہ کیسی باتیں یہ کر رہا ہے بس سادہ سادہ ترجمہ کر لیا ہوتا اور سادہ سا تفسیر وہ بیان کر لیا ہوتا ان باتوں کے کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کبھی یہ شیر پڑھتا ہے تو کبھی درمیان میں کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور کبھی فلاں چیز بیان کرتا ہے یہ تو کوئی تفسیر ہے نہیں تو شیطان دلوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے تمنا مگر جب وہ بیان کرتا ہے اللہ کی کتاب کا وہ پیغمبر تو ڈالتا ہے شیطان وسوسے سے لوگوں کے دلوں میں فی امنی یتی ہی اس پیغمبر کے بیان کے دوران میں فینس خ اللہ مایولک شیتانو تو دور کرتا ہے نسخہ بمانے دور کرنا ازالہ تو دور کرتا ہے اللہ اس وسوسے کو یلق شیتانو کہ جو ڈالتا ہے شیطان کن کے دلوں سے منقادین کے دلوں سے جن کے دل جن کے سینے اللہ نے اسلام کے لیے کھولے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں سے اللہ شیطان کے وسوسے کو دور کر دیتا ہے سمیو کہ مل آیا ہی اور پھر مضبوط کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیات کو اور اپنے دلائل کو ان کے دلوں میں جن کے دل تابیدار ہوتے ہیں اور جن کے سینے اللہ نے اسلام کے لیے کھولے ہوتے ہیں تو انہی دلوں میں اللہ اپنے دلائل کو مضبوط کر دیتا ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے وہ علیم الحکیم اور اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے شیطان یہ وسوسہ کیوں ڈالتا ہے لیج عالما الق شیتانو تاکہ بنائے اللہ ما وہ شیتانسوسا کہ جو ڈالا ہے شیطان نے پیغمبروں کے بیان کے دوران میں فت ن تل لدین فی قلوبہم امتحان کا سبب لدین ان لوگوں کے لیے فیقلوب مرد مرض۔ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا تاکہ شیطانی وسوسہ یہ ان کے دلوں میں امتحان کا سبب بنے کیونکہ بہت سارے لوگ صحیح نیت سے وہ قرآن کے لیے نہیں آئے ہوتے ان کی, ان کی نیتیں اور ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن سیکھ نہیں پاتے وجہ یہ کہ وہ پہلے لمحے سے ہی وہ صحیح نیت پہ نہیں بیٹھے ہوتے حالانکہ قرآن کے سیکھنے کے لیے ہمارے پہلے دن کے درس کی جو پہلی بات ہوتی ہے وہ اصلاح کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو نہ تھکائیں پھر اپنا وقت ضائع مت کریں کیونکہ آپ قرآن سیکھ نہیں سکتے ولقاسی قلوب ہمارے درس میں بھی بہت سارے لوگ آئے چلے گئے وجہ یہ کوئی اپنی سستی کی وجہ سے تو کوئی کسی اور نیت سے بیٹھا ہوا تھا اسی لیے وہ قرآن سیکھ نہیں پاتے تو تاکہ بنائے اللہ اس وسوسے کو کہ جو ڈالتا ہے شیطان امتحان کا سبب ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا ولقاصیت قلوب ہم اور ان سخت دل والوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں اور قرآن سے بھی ان کے دل میں وہ نرمی نہیں آتی وہ ان لَفِي شِقَاقٍ بعید اور بے شک ظالم وہ دور کی مخالفت میں ہے ولی الَّذِينَ اوت العلما اور تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا انا الحق و میر کہ بے شک یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب یہ حق ہے میر رب کا تمہارے رب کی جانب سے فیو منوبی تو وہ مزید یقین کرتے ہیں اور ان کی دل وہ آجزی کرتے ہیں اور اللہ انہیں سرات مستقیم کی طرف مزید مضبوط کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے فِي خاصیتی قلوب یہ اب اسلام کے لیے اللہ جس کا سینہ کھولتا ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے یہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں یہ جو مضامین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں متشا ہن مثانیاں اور بار بار دہرائے گئے ہیں تاکہ ایک جگہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو شاید دوسری جگہ بات سمجھ میں آئے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پیغمبروں کے واقعات تکرار ذکر کیے گئے ہیں اور واقعہ بیان کرنا قصہ سنانا مقصود نہیں ہے یہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابن یہ اللہ نے نازل کی ہے احسن الحدیثی بہترین بات اور قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے حدیث اصل میں کلام کو کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں اور قرآن یہ احسن الحدیث ہے باتوں میں بہترین بات ہے بہترین باتیں ہیں رسول اللہ کی حدیث بھی یہ قرآن کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں ورنہ یہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں قرآن کے بغیر تو تھی نہیں حدیث قرآن کی شرح ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت وہ تو سرے سے نہ قرآن سے واقف ہے اور نہ حدیث سے واقف ہے جہالت ہے اور بعض لوگوں نے شرح کو اہمیت دے دی لیکن متن کو وہ انہوں نے پیٹ پیچھے پھینک دیا جو اصل متن ہے اور جو اصل حدیث ہے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں لوگوں نے اسے پسے پس پش ڈال دیا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ حدیث کو بھی نہیں سمجھتے اور حدیث کو کیسے سمجھ پائیں گے جنہوں نے متن نہیں پڑھا وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو کیسے سمجھیں حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں ہر باب میں خواہ آپ کتاب الصلاد کو اٹھا کے دیکھ لیں کتاب الزکات کو اٹھا کے دیکھ لیں محدثین نے ان میں قرآن کی آیات کی کثیر مقدار وہ ذکر کی ہے صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھ لیں یہ اگر مثلاً آپ کتاب الصلاد پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ قرآن کی آیات اور پھر اس کے بعد حدیث تو اب جن لوگوں کو قرآن پتہ نہیں ہے تو وہ حدیث کی کیا سمجھ آئے گی وجہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے یہ اللہ نزل احسن الحدیت کتاب و اور بعض لوگوں نے تو اپنا نصاب بنا لیا ہے انہوں نے تو بس صرف اپنی اپنی کتابیں بنا لی ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی ان کا پورا مشن وہ چلتا رہتا ہے یہ اللہ نزل احسن الحدی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولیل جو حالی مالو ہم جب بار ذات کی اس تقسیم پر بڑے خوش ہیں ہمیں اللہ نے قرآن اور سنت کا علم اور قرآن و سنت کا فہم نصیب کیا ہے اور دنیا والوں کو دیگر چیزیں دیگر لوگوں کے لیے دیگر چیزیں فعن الف نا عن قریب و ان نل علم یب لا یا زالو مال اور دنیا کے جو دیگر چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنا رکھی ہیں ان قریب وہ زائل ہو جائیں گی اور قرآن اور سنت کا یہ علم یہ بقا ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر فنا نہیں آئے گی یہ اللہ نزل کی کتاب متشا بیہ یہ اللہ نے اتارا ہے اللہ نے اتاری ہے بہترین بات بہترین کلام اللہ نے نازل کیا ہے اللہ نزل احسن تھی یہ اللہ نے اتارا ہے بہترین بیان بہترین کلام اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ بہترین کلام کیا ہے کتابن کتاب ہے یہ کتابن کتاب ہے قرآن ہے متشابن یہ ایک جیسے ہیں مضامین اس کے مسانیہ مقرر مقرر بار بار دہرائے جانے والے مسانیا مسنا کی جمع ہے جس کے معنی ویسے تو مسنا کے معنی دو دو ہیں لیکن یہاں پہ مسانی کے مسانی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں اور متشابہن متشابہن اور یہ مسانیہ یہ کتابن کی صفتے ہیں اور متشابہن ایک جیسے ہیں یکسا ہم شکل ہونا قرآن کے مضامین ایک جیسے ہیں متشابہ مثانیہ حدیث میں آتا ہے مسلم کی روایت میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ جب اللہ کے پیغمبر وہ خطبہ دیتے تو خطبے میں وہ یہ کہتے کہ اما بعد باپی کتاب اللہ بہترین کلام اور بہترین بیان یہ اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وشر المور محدسات اور دین کے معاملوں میں دینی امور میں جو سب سے بدترین امور ہیں وہ نئے کام ہیں کہ جنہیں دین سمجھ کر کیا جائے وہ کل مخدسطن اور دین میں ہر ایک نیا کام وہ بدعت ہے وہ کل بید اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے تو رسول اللہ کتاب اللہ کو خیر الحدیث کہتے تھے یہ کہ قرآن مجید میں احسن الحدیث کہ یہ بہترین کلام ہے اور بہترین بات ہے اور بہترین بیان ہے حدیث کی دیگر کتابوں میں جیسے صحیح ابن حبان میں اسی طرح مسند بازار میں حاکم نے مستدرک میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں حضرت سعد ابن بھی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے اسی آیت کے متعلق آیت نمبر 23 کے متعلق کہ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوتا رہا اور اللہ کے پیغمبر اسے صحابہ کرام پر لوگوں پر وہ پڑھتے تھے تو ایک دن صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر لو قصصت آلینا یہ جی اگر ہم آپ ہم پر کوئی قصہ بیان کریں قصصت آلینا یہ جی اگر آپ ہمیں کوئی قصہ بیان کریں جی یہ تو اللہ نے سورہ یوسف وہ نازل کی فانزل اللہ تو اللہ نے سورہ یوسف یہ نازل کی اور نحنو والی کا احسن القصص ایک بہترین بیان وہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ یہ قصے کے حوالے سے بھی قرآن ہی نازل ہوا تو اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام پر اسی طرح قرآن پڑھتے رہے ایک زمانہ پھر صحابہ کرام نے جی ایک مرتبہ یہ کہا لو حدستنا اللہ کے پیغمبر اگر آپ ہمیں کوئی حدیث بیان کرے تو قرآن نے یہ آیت نازل کی اللہ نزل احسن کہ اللہ نے جو بہترین حدیث ہے اور بہترین کلام ہے وہ قرآن نازل کیا ہے تو پھر حدیث کی الفاظ یہ ہیں کہ ذالک یؤمرون بالقرآن ہر مرتبہ انہیں قرآن کا ہی حکم دیا گیا ہے ہر مرتبہ قرآن ہی نازل ہوتا رہا ہے وجہ یہ کہ قرآن اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز تھی ہی نہیں حدیث بھی قرآن کی وجہ سے ہی وجود میں آئے ہیں یہ اللہ نزل احسن کتاب متشابہ اللہ نے نازل کیا ہے بہترین کلام بہترین بیان کتاب کہ جو کتاب ہے قرآن ہے متشابن ایک جیسے ہیں مضامین اس کے مثانیہ اور بار بار دہرائے جانے والے تکش ار منہ جلود الدین یق نرب یہ قرآن کا اثر ہے کہ قرآن بیان ہوتا ہے تو قرآن سے قرآن والے اثر لیتے ہیں تکش ار منو الدین یق نرب ہمگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں منہ یا لرز جاتی ہیں اس سے منہو اس قرآن سے جلود الدینہ بدن ان لوگوں کے جلود جلد کھال کو کہتے ہیں یہاں پہ مراد بدن ہے کیونکہ کھال یہ پورے بدن پر لپٹی ہوتی ہے تقشعر منہ جلود الدینہ رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جلود الدینہ بدن ان لوگوں کے یا لرز جاتی ہیں اس سے لرس جاتے ہیں اس قرآن کے بیان سے بدن ان لوگوں کے یخشون و کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے تو ان پر ایک کپ کپی وہ تاری ہو جاتی ہے ان کے بدن وہ لرز لرز اٹھتے ہیں رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں سمتلین جلو و قلوب ہم اللہ دکر اللہ اور پھر نرم پڑ جاتے ہیں جلودہم ان کے بدن و قلوبہم اور ان کے دل اللہ دکر اللہ اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن میں جو ترہیب کی آیات وہ گزرتی ہیں تو جب یہ اپنے سابقہ اور ماضی کی زندگی پر جب نظر دوڑاتا ہے تو انسان کو افسوس آتا ہے اور جب اپنے عقیدے کو ماضی کے عقیدے اور ماضی کے اعمال کے ساتھ موازنہ کرتا ہے رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے تھے یا انسان کو وقتاً فوقتاً جی اپنے بعض اعمال ایسے یاد آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان لرز جاتا ہے اس پر خوف تاری ہو جاتا ہے لیکن پھر ان کی کھالیں اور ان کے بدن اور ان کے دل وہ اللہ کے کتاب کے سننے کے لیے وہ نرم پڑ جاتے ہیں دوبارہ قرآن کے سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ذالی ہی یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ قرآن یہ اللہ کی ہدایت ہے بھی توفیق دیتا ہے بھی اس ہدایت کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے مئی شاہ جسے چاہے وَمَن فما لہ منہاد اور جس کسی پر اللہ گمراہی کی مہر لگائے جس کسی کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے فما لہو منہاد تو نہیں ہے کوئی اس کے لیے راہ دکھانے والا کوئی توفیق دینے والا یہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے ابن کثیر نے یہاں پہ حضرت قطع کا قول ذکر کیا ہے حضرت قطع تابی اور حضرت قطادہ کا یہ قول مصنف میں عبد الرزاق نے بھی ذکر کی بلکہ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے حضرت قطعہ تابعی وہ کہتے ہیں اس آیت کو وہ پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس آیت میں ہاضا نہ تو اولیاء اللہ اس آیت میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے اور اللہ کے بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے نہ اطحم اللہ ہو بے ان یہ اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ ان کے رونگٹھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تب کیا آم اور ان کی آنکھیں رو پڑتی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہ تتم ان قلوب اور ان کے دل وہ اللہ کی کتاب کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن قرآن نے ولم یا نا بے وا بقول قرآن نے ان کی صفت یہ نہیں ذکر کی کہ وہ وجد میں آ جاتے ہیں اور ان کی عقلیں وہ زائل ہو جاتی ہیں الغشیان علیہم ان پر غشی کے دورے وہ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابن کثیر نے یہاں پہ حضرت قطعہ کا یہ قول ذکر کیا ہے وہ ان محادہ فی اہل یہ طریقہ مبتدئین کا ہے یہ بدعات والوں کا طریقہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم وجد میں آ جاتے ہیں وہادا مین شیتان اصل میں شیطان نے ان کا بٹن دبایا ہوتا ہے شیتان نے ان کا بٹن دبایا ہوتا ہے وہ دا مین اور یہ شیتان کی جانب سے ہے تلبیس ابلیس میں ابن جوزی نے جو دسواں باب ہے تو اس میں شیتان کی تلبیسات کے شیتان جو اپنے آپ کو جنہوں نے سوفی بنایا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو انہوں نے بزرگ اور بزرگی کا جو لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں تو شیطان انہیں کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے تو پھر اسی کے تحت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ شیطان صوفیا کو ان بزرگوں کو اور ان مبتدین کو وجد کے نام پہ بھی گمراہ کرتا ہے اور پھر انہوں نے بہت ساری مثالیں وہ دی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے شروع اسی سے کیا ہے کہ ہا بہ یہ جو مبتدئین کا یہ ٹولا ہے اذا جب یہ گانا بجانا سنتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں اور وساحت چیخنے چلاتے لگتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں وقد قدلب سال ابلیس فیضا لکھا ابلیس نے اصل میں انہیں گمراہ کیا ہے اور وہ گمراہی میں وہ آگے بڑھ گئے ہیں اور پھر انہوں نے اتنے واقعات ذکر کیے ہیں کہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتا تھا تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان پر ایک کپ کپی اور لرزہ جو ہے وہ تاری ہو جاتا تھا اور وہ ہلتے نہیں تھے اور یہ ابلیس کے یہ تابے دار قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ان پر غشی آ جاتی ہے تو پھر انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اصل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کسی نے کہا کہ جی فلاش جگہ پہ ایک شخص ہے جب قرآن پڑا جاتا ہے تو وہ اچانک سے گر جاتا ہے زمین پہ اس نے کہا اچھا ہم تو جب قرآن سنتے تھے تو ہم تو گرتے نہیں تھے یہ واقعہ ان کی طرف بھی ہے اور عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے یوں کریں کہ اس شخص کو دیوار پر بٹھا دیں دیوار پر بٹھا دیں اور نیچے سے قرآن پڑھنا شروع کریں تو اگر دیوار پر بیٹھے بیٹھے اس پر یہی حالت جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے اور وہ دیوار سے اوپر سے وہ نیچے گر جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو عشق ہے قرآن کے ساتھ یہ بالکل اوریجنل ہے اور یہ بالکل اصلی ہے لیکن اگر دیوار پر بیٹھا یہ شخص اوپر سے نہیں گرتا اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈرامہ ہے اور ابن جوزی نے بہت سارے واقعات سلف کے اور تابعین کے اور صحابہ کرام کے یہ ذکر کیے ہیں یہاں پہ شیطان ان کا بٹن جو ہے وہ نیچے سے دبا لیتا ہے اور ان پر وجد آتا ہے یہ وجد نہیں بلکہ یہ وہ شیطانی اثر ہے اور شیطانی حرکات ہے بے شک اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش پانی فصل کہو یا نابی آفل ارد تو چلاتا ہے اس پانی کو چشموں میں فل ارد زمین میں سو میوخر جو بھی زرانوں پر نکالتا ہے اس کے ذریعے فصل مختلفاً الوانوہو اس حال میں کہ طرح طرح کی ہیں مختلف رنگوں کی مختلف اور قسم قسم کی ہیں اس کے رنگ اس کے قسمیں سمہ یہی جو پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو اسے زرد اور پھر بناتا ہے اسے حطامن چورا چورا ریزا ریزا ان فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِوْلِ الْأَلْبَابِ بے شک اس دلیل میں نصیحت ہے عقل والوں کے لئے اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه یہ آیا وہ شخص کہ کھولا ہے اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے پس وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی جانب سے تو آیا یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کا دل سخت ہے ایک کامیاب ہے اور یہ دوسرا فوائل من ذکر اللہ ہے پس ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے اللہ کی کتاب سے یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے بہترین کلام بہترین بیان کتاب قرآن متشا ایک جیسے ہیں اس کے یہاں پہ ایک تین آیات کے درمیان وہ تعارض انشاءاللہ اللہ وہ کل بیان کر دوں گا کہ سورہ حد میں اللہ نے فرمایا کہ پوری کتاب محکم ہے اخ کے یہاں پہ متشا اور سوریہ عالمران آیت نمبر ساتھ میں بعض محکمات اور بعض متشابہات ان کے درمیان تدبیر انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کر لیں گے متشابہن ایک جیسے ہیں مضامین اس کے مثانیاں بار بار دہرائے جانے والے یعنی مکرر مکرر تقشعر منہ جلود الذین اقشعون ربهم لرز جاتے ہیں اس سے بدن ان لوگوں کے کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے رونکھیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن ان کے دل الہ ذکر اللہ اللہ کی کتاب کی جانب یہ اللہ کی ہدایت ہے توفیق دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہے اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے فما له من منہاد تو نہیں ہے کوئی اسے توفیق دینے والا واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین